وعلا رسول الامین وعلا آلِهِ الطیبین واصحابِهِ الکرامِ المحترین اما بعد جو داوا دعوی کے زیر نگرانی اس علمی کورس کے آج کے سیشن میں آپ تمام سامعین اور سامعات کا تہہ دل سے پرتفاق استقبال ہے شکریہ الہی کے بعد ہم اپنے شیخ محترم شیخ ابو زیت حفیظ اللہ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہماری تعلیم اور تزکیہ کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں اور قیمتی باتیں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں برحی ادب و احترام کے ساتھ ہم شیخ محترم سے گزارش کرتے ہیں کہ مکار میں اخلاق کی ترغیب میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں بلوغ المرام میں ان میں سے چند حدیثوں کی آج ہمارے سامنے شرح پیش کریں اللہ تعالی آپ کے علم و عمل میں دعوت میں عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ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 وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وانك لعلى خلق عظيم قابل احترام فضيله الشيخ افتخار احمد مدني حفظه الله موقر اهل العلم من المحترم ديني भाइयों وقابل احترام ماروين حافظ ابن حجر علیہسلانی رحم اللہ کی کتاب بلوغ المرام سے اس کے آخری حصے کتاب الجامع کا باب الترغیب فی مکارم الاخلاق اچھے اخلاق سے متعلق احادیث کا باب اس باب کی کئی حدیثیں اس سے پہلے ہم نے دیکھی اور آج بھی ہم اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھاتے ہوئے پچھلی ایک حدیث کا ترجمہ اس کی تشریح اور اس میں موجود احکام دیکھیں گے انشاءاللہ حدیث کے الفاظ جو اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھے ہیں وہ یہ ہیں وان ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقه من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه اخرجه مسلم ابو هريره رضی اللہ تعالی سے روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقصد صدقتم من مال صدقه مال میں سے کچھ کمی نہیں کرتا وما زاد الله عبدا بعفو الا عزہ اور اللہ تعالی بندے کے معاف کرنے پر اس کی عزت بڑھاتا ہی ہے وَمَا تو أَحَدٌ اللہ إِلَّا رفا اور جو بھی شخص اللہ کی خاطر تواز اختیار کرتا ہے اپنے آپ کو چھوٹا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو اونچا ہی کرتا ہے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے پچھلے درس میں ہم نے صدقے کے تعلق سے دیکھا تھا کہ صدقہ مال کو گھٹاتا نہیں ہے بلکہ ایک انسان جب اللہ کے دین کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی پسند والی راہوں میں خرچ کرتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے خیر کے کاموں میں ذمہ داریوں میں جب خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالی نہ صرف یہ کہ آخرت میں اسے مزید بڑھا کے لوٹاتا ہے اس کا اجر کئی گنا کر کے دیتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس مال کے بدلے اسے مزید مال مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے تو صدقے کے ذریعے سے نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی مال میں نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے دوسرا حصہ حدیث کا کیا ہے اللہ تعالی بندے کے دوسروں کو معاف کرنے پر اس کی عزت بڑھاتا ہی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معافی پر عزت بڑھتی ہے ایک بندے کو چاہیے کہ جب دوسرے کسی معاملے میں اس کے حق میں کوتا ہی کریں اس کی جان کے معاملے میں اس کے اس کے مال کے معاملے میں اور اس کی عزت کے معاملے میں اگر اس کو کوئی اذیت پہنچائے زخم پہنچائیں جسم کو یا دل کو یا اسی طرح سے اس کی کسی ملکیت کو نقصان پہنچائے تو ایک ایمان والے کو چاہیے کہ وہ اعلی اخلاق اپناتے ہوئے معاف کر دے اس کی اختیار میں ہے کہ چاہے تو بدلہ لے بدلہ جائز ہے اور ظلم حرام ہے لیکن افضل یہ ہے کہ وہ دوسروں کو ان کی غلطیوں پر معاف کر دے تو اللہ سے خود بھی معافی مانگنا اور دوسروں کو بھی معاف کرنا یہ ایک اچھا طریقۂ حیات ہے ایک انسان جب معافی مانگنے والا اور معاف کرنے والا ہوتا ہے تو ایسا انسان ذلیل نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کو عزت ملتی ہے معافی مانگنے میں بھی عزت بڑھتی ہے کیونکہ حق کا اعتراف انسان کو اونچا کرتا ہے لیکن حق کا انکار کرنا اسے نہ صرف لوگوں کی نگاہ میں بلکہ اللہ کے ہاں بھی ذلیل و رسوا کرتا ہے اس تعلق سے علامہ سنانی رحم اللہ اس حدیث کی شرم میں فرماتے ہیں وفی ہی ما زاد اللہ اللہ عن کہ اس حدیث میں یا اس حدیث حدیث کے اس ٹکڑے میں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر بندے کی عزت بڑھاتا ہے کہتے اس میں ترغیب ہے کہ برائی کرنے والے کے ساتھ معافی کا معاملہ کرنا چاہیے اگر کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے آپ اس کی برائی کے بدلے میں برائی نہ کریں بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی برائی کے بدلے میں اس کو معاف کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حسن الفی و انسی عدمی مجازاتی ہی کہ اس کی برائی کے بدلے میں اس کو برابری کا اس کے ساتھ معاملہ کرنا اس کو اس کی برائی کی جزا برائی سے دینا یہ مناسب نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا نہ جائزہ اگرچہ جائز ہے بہتر یہ ہے کہ معاف کیا جائے جائز یہ ہے کہ ایک انسان انتقام لے لیکن ظاہر بات ہے کہ انتقام میں اتنا ہی انتقام ہونا چاہیے جتنا کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے اور یہ بڑا مشکل معاملہ ہے بہت ممکن ہے کہ آپ اس کے انتقام لینے میں آپ اس سے زیادہ اس کے ساتھ برائی کر دیں تو ایک ایمان والا اس سے ڈرتا ہے کہ کہیں ظلم کے جواب میں میں ظالم نہ بن جاؤں تو وہ سیف سیفٹی اسی میں سمجھتا ہے احتیاط اسی میں معافی کر دیتا ہوں کیونکہ انتقام لینا ایسا ہے جیسے رسی پر چلنا کہ ذرا بھی بیلنس گیا نیچے ذرا بھی انسان اعتدال سے ہٹ گیا وہ ظالم بن جائے گا لہذا ظلم سے بچنے کے لیے ایک مومن معاف کرنے کو پسند کرتا ہے یہ عام قانون ہے یہ عام چیز ہے کہ اچھا اخلاق معافی والا ہوتا ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیے مشرقین نے آپ کو کتنا ستایا لیکن فتح مکہ ہونے کے بعد آپ نے فتح مکہ کے وقت میں آپ نے انتقام نہیں لیا بلکہ آپ نے ایک عمومی معافی کا درگزر کا اعلان کیا اور باقیہ زندگی میں بھی آپ دیکھیں گے چاہے رشتہ داروں کا معاملہ ہو یا اسی طرح سے کوئی اور دشمن ہو تو جتنے بھی لوگ تھے آپ کے ان لوگوں نے دعوت کے معاملے میں جو بھی آپ کو ستایا تھا آپ نے کسی سے انتقام ذاتی طور پر انتقام نہیں لیا جہاں شرع حدود کا معاملہ تھا جہاں شریف کی حد نافذ کرنا تھا وہاں آپ نے نافذ کی اللہ کی رضا کے مطابق آپ نے فیصلے کیے لیکن آپ نے اپنے ذاتی معاملات میں عموماً لوگوں کو معاف کیا تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ معاف کرنا بہتر اخلاق ہے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے لیکن اس میں ضمن ایک, ایک بات آتی جس کو سمجھنا ضروری ہے یہاں دو باتیں ہم اس کے ذمن میں دیکھیں گے نمبر ایک قرآن کریم میں عفو کے ساتھ میں صفح کا لفظ بھی آیا ہے یہ کیا ہے جیسے مثال کے طور پر سورہ النور میں اللہ تعالی فرماتا ہے ولیف و اللہ غفور الرحیم سورہ انور آیت نمبر 22۔ ولیف و اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ معاف کریں اور درگزر کا معاملہ کریں یا صفح کا معاملہ کریں آفو کا معاملہ کریں اور صفح کا معاملہ کریں صاد فا اور حا الا اللہ تو حب نفر اللہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ بھی تمہاری مغفرت کرے و غفور رحیم اور اللہ تو ہے ہی مغفرت کرنے والا رحم فرمانے والا اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دو باتوں کا حکم دیا ہے کہ اہل ایمان کے لیے بہتر یہ ہے اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ عفو کا اور صفح کا معاملہ کریں اس تعلق سے علماء نے کہا کہ عفو اور صفح جب دو چیزیں اللہ نے یہاں پر ذکر کی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ دونوں کے معاملہ دونوں کے معنی الگ ہوں گے عام قاعدہ یہی ہے اللہ یہ کہ وہ عطف تفسیری ہو تو یہاں پر کہا کہ اس تعلق سے با ظلمانی بات کہی ہے کہ ف ان العفو ان تجاوز عن الجانی نو اپ صدیق سن خان رحم اللہ فرماتے اپنی تفسیر میں فتوح البیان میں کہتے ہیں ف ان العفو ان تجاوز عن الجانی والصفح ان يتنسا جرمه بہت پیاری بات انہوں نے کہی وہ یہ کہ عفو یہ ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہو تو اپ اسے اس انتقام نہ آپ اس کی سزا اس کو نہ دیں لیکن وہ صف ہے وہ صف ہو اور صف یہ ہے کہ اس نے جو آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اس نے جو جرم آپ کے خلاف کیا ہے تو آپ اس کو بھلا دیں آپ اس کو اس کے ساتھ ایسا معاملہ کریں جیسے بھلاوے والا ہوتا ہے ظاہر بات ہے کہ بھلانا انسان کے بس میں تو نہیں ہوتا ہے آدمی خود سے بھول نہیں سکتا کسی چیز کو لیکن جیسے آدمی کسی چیز کو یعنی نظر انداز کرتا ہے اپنے دل سے اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے دل سے بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ جو ہے یہ کیا ہے صف ہے کہتے ہیں وہ صف بال قلب کہتے ہیں عفو کا معاملہ فعل سے ہوتا ہے اور صفح کا معاملہ قلب سے ہوتا ہے یعنی ہاتھ سے چھوڑ دینا سزا نہیں دینا یہ عفو ہے لیکن دل سے چھوڑ دینا کسی کو یہ کیا ہے یہ سب ہے کہ ایک آدمی دل میں اس کے لیے کچھ نہ رکھے چھوڑ دے معاملہ ختم ہو گیا چھوڑ دو بعض اوقات انسان معاف تو کر دیتا لیکن دل میں برائی باقی رہتی ہے وہ سزا نہیں دیتا کسی کو لیکن دل میں برائی باقی رہتی ہے کہا کہ آف ہو کہ تم معاف کر دو انتقام مت لو سزا مت دو اور دل سے بھی اس معاملے کو نکال دو دل سے بھی دشمنی کو چھوڑ دو تو یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی تو مناسب تھا کہ یہ دونوں لفظ قرآن میں آتے ہیں تو دونوں میں کیا مطلب ہے فرق کیا ہے دونوں میں یہ فرق ہے آفو سزانہ دینا اور صفح جو ہے دل سے بھی اس کو بھلانے کی کوشش کرنا لیکن یہاں ایک اور نقطۂ یہ بھی ہے کہ کیا عام قاعدہ ہے کہ معاف کر دیا جائے ہر آدمی کو معاف کرنا چاہیے اس تعلق سے بعض علماء نے قرآن کی ایک آیت سے ایک بہت ہی اہم استدلال کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے جزا اس سید اتن کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے جیسی اس نے کی چھی. برائی کا بدلہ اسی طرح کی برائی ہے یہاں پر بطور جزا اس کو برائی کہا گئے ورنہ انتقام لینا فی نفسی برائی نہیں ہے لیکن چونکہ وہ جزا ہے اس لیے جزا کے طور پر اس کو کیا کہا گیا برائی ورنہ ایک انسان کا کسی سے انتقام لینا اللہ کے نزدیک برائی نہیں ہے اگر وہ برائی ہوتا تو اللہ جائز نہیں کرتا اس کو جب اللہ نے اس کو جائز کیا ہے تو پھر کیا ہے یہ, یہ برائی نہیں ہوئی لیکن چونکہ وہ اس کی اس کے بدلے میں ہے جوابی طور پر ہے کہ اس نے برائی کی تم نے بھی برائی کی تو جوابی طور پر ہونے کی وجہ سے اس کو کیا کہا گیا سی برائی بائی وہ جزا وہ کہ برائی کا بدلہ اسی طرح کی برائی ہے اس قاعدے کو یاد رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کے بارے میں بھی کئی جگہ اس طرح کی بات آتی ہے کہ وہ کرو مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا یہ جوابی طور پر ہے ابتدائی طور پر اللہ کے لیے یہ لفظ نہیں آتا ہے اسی طرح سے وہ استحضاء کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ان کی استحضاء کے جواب میں اللہ کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے تو اس طرح سے کئی یعنی آیات ہیں جن میں بندوں کی برائی کے بدلے میں اللہ کے لیے بھی اسی لفظ کا استعمال ہوتا ہے لیکن شروعات کے طور پر نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ جواب کے طور پر ہوتا ہے تو جوابی طور پر جب کیا جائے تو برا نہیں ہوتا ہے اور اللہ تعالی کے لیے اللہ کی شان کے مطابق اس کے معنی ہوتے ہیں نہ کہ بندوں کے حیثیت کے مطابق یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے تو وجزہ جزا اسی سعیدہ کہ برائی کا بدلہ اسی طرح کی برائی ہونی چاہیے ف من آفا و اسلحہ فرحلہ انب المین اللہ نے فرمایا کہ تو جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجن اللہ پر اللہ کے ذمہ ہے ان نح اللہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ظالموں سے محبت نہیں کرتا یہ سر ہے کی آیت نمبر چالیس ہے اس میں کئی باتیں علماء نے کہی ہیں مانا کے اعتبار سے فمن آفا و اسلحہ جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کی اس کو دو اعتبار سے بیان کیا گیا ہے ایک تو یہ کہ جس نے معاف کیا جس نے بھی اس کے ساتھ برائی کی تھی اس کو معاف کیا اور جو بگڑے ہوئے تعلقات تھے ان کی اصلاح کی تو معاف کرنے کے بعد نہیں کہ جاؤ تم اپنے گھر جاؤ میں اپنے گھر جا رہا ہوں بعض بات بند رہ گی اپنی لیکن سزا نہیں دوں گا ایک تو یہ ہے کہ بھائی سزا نہیں دی لیکن تعلقات دونوں کے نہیں بنے لیکن یہ کہ معاف کیا اور معاف کرنے کے بعد تعلقات کو بھی کیا کیا بگڑے ہوئے تعلقات کو بہتر بنا ہے بعض اوقات انسان معاف تو کر دیتا سزا نہیں دیتا لیکن تعلقات میں وہی دراڑ وہی تناؤ باقی رہتا ہے تو کہا کہ نمبر ایک یہ مانا ایک ہے کہ ایک پہلوس کا یہ بھی ہے کہا کہ جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کی یعنی جو بگڑے ہوئے معاملے تھے اس کی اصلاح ایک معنی اس میں یہ بھی ہے کہ معاف کیا جس نے برائی کی تھی اور اصلاح کی اس کی تو ایسا انسان یعنی اس کا معاف کرنا اس میں اصلاح کا پہلو تھا یہ نہ صرف یہ کہ معاف کر دیا بلکہ جس نے غلطی کی تھی اس کو نصیحت کی اس کی اصلاح کی اس کو سدھارنے کی کوشش کی تو یہ بھی ایک معنی ہے اس میں تیسرا ایک معنی اس میں یہ بھی ہے کہ جس نے معاف کیا اور اصلاح کی علماء نے کہا کہ معافی میں قائدہ یہ ہے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتا ہے کہ جو غلطی کرتا ہے اور معاف کرنے سے اس کی غلطی چھوٹ جاتی ہے سرکشی ختم ہوتی ہے یا کم از کم کم ہو جاتی ہے اس میں سدھار آتا ہے ایک تو یہ آدمی ہے دوسرا آدمی وہ ہے کہ معاف کرنے سے وہ اور زیادہ سرکش ہو جاتا ہے کہ تو معافی کرتا ہے تو معاف کرنے کی وجہ سے اس میں سدھار نہیں آتا وہ شرمندہ نہیں ہوتا اور وہ بہتر نہیں بنتا ہے اپنی برائی کو چھوڑتا نہیں ہے بلکہ اس کی ہمت اور بڑھ جاتی ہے تو علماء نے ایک معنی اس آیت کے ذمن میں یہ بھی بیان کی ہیں کہ معافی اصلاح والی ہونی چاہیے یا معافی ایسی ہونی چاہیے جس کی نتیجے میں اصلاح ہو اگر ایک انسان کسی کو معاف کرتا ہے اور معاف کرنے کے نتیجے میں وہ انسان سدھرتا نہیں بلکہ بگڑتا ہے تو بعض اوقات مسلحت کی وجہ سے ایسے انسان کو معاف نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی عقوبت اس کو دینا چاہیے یہ بات بھی بعض علماء نے کہی ہے شیخ السعدی اپنی تفسیر میں یہ کہتے ہیں وہ شرط اللہ فلاف الاصلاح حفیح الاصلاح حفیح کہتے کہ اللہ تعالی نے اسلف میں معافی میں اصلاح کی بھی شرط لگائی کہتےمبی کہتے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے اس سے یہ دلالت یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب ظلم کرنے والا یا غلط کام کرنے والا ازیت پہنچانے والا معاف کرنے کے لائق نہ ہو اور مسئلہ شریعت کی اسی میں ہو کہ اس کو سزا دی جائے تو پھر ایسی حال میں ایک مسلمان اس بات کا حکم اس کو نہیں ہے کہ وہ معاف ہی کرے یعنی اگر کسی نے غلط کام کیا ہے اور اس کو معاف کرنے میں اس کی بھلائی نہیں ہے وہ سدھرے گا نہیں اور بگڑے گا تو ایسے انسان کو سزا دینا چاہیے نہ کہ معاف کرنا چاہیے کیوں اس لیے کہ معاف کرنے سے اس کی اصلاح نہیں ہو رہی بلکہ وہ بگڑ رہا ہے تو ایک بہت ہی اہم قاعدہ ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں میں معاف کرتا جا رہا ہوں لیکن وہ ہو تو اور نیڈر ہو گیا وہ اس کو تو معلوم ہے کہ اس کو کتنا بھی ستاؤ اس کو کتنا بھی پریشان کرو یہ آدمی معافی کرنے والا ہے دنیا بھر کی ساری برائیاں کرو اور آخر میں جا کے کہو بھائی معاف کر دو تو, تو معافی کر دے گا کیونکہ قانون اللہ کا معاف کرنے کا ہے تو, تو کرے گا تو بعض لوگ جو ان کی فطرت اتنی مسق ہو جاتی ہے کہ معاف کرنے سے ان میں حیا پیدا ہونے کے بجائے وہ مزید جری ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اکوبت کا ڈر بھی ہونا چاہیے تو کوئی آدمی شرمندگی کی وجہ سے برائی چھوڑتا ہے اور کوئی آدمی سزا کی وجہ سے برائی چھوڑتا ہے جو جس کیٹیگری کا ہے اس کے ساتھ ویسا معاملہ کیا جائے یہی بات شیخ ابنقیمین رحم اللہ نے بھی ایک جگہ کہی ہے کہ معافی کا قاعدہ یہ نہیں آپ ہر کو معاف کرتے چلی جائیں بلکہ وہ ایک عام قاعدہ ہے لیکن کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی انسان کو معاف کرنے سے اس کی سزا نہیں ہوتی ہے وہ اور جری ہو جاتا ہے تو وہاں پر آپ کو معاف کرنے کی بجائے اس کے لئے ڈر بھی رکھنا چاہیے تاکہ وہ برائی سے رک جائے اس کو سزا بھی ملنی چاہیے تو اس سے سماج میں امن و امان قائم رہتا ہے معاشرے کے اندر لوگوں کی جان و مال اور ان, ان, ان, ان, کی, ان کی عزتیں محفوظ رہتی ہیں تو جہاں معافی قاعدہ ہے وہیں پر سزا اور فائدہ ہے تو یہ بہت اہم اور عمدہ بات اس آیت کی تفسیر میں شیخ عبد ابن ناصر السعدی جو شیخ ابن رحم اللہ کے اس اساتذہ میں سے ہیں خاص استاذ ہیں ان کے تو انہوں نے یہ بات اپنی تفسیر میں کہی ہے اور بہت عمدہ تفسیر ہے جو چاہتا ہے کہ مختصر کوئی تفسیر عربی زبان میں پڑے اردو میں ترجمہ اس کا ہوا ہے لیکن عربی تفسیر جو ہے عربی کے جو اس کے انہیں جملے اور جو جس طرح سے انہوں نے لکھا ہے بہت پیارا انداز ہے تو یہ بہت اچھی تفصیل ہے اس کو پڑھنا چاہیے یہ قرآن کی جو واقعی باتیں اس میں اس اختصار کے ساتھ ساری باتیں انہوں نے بیان کی ہے جلالین میں ایک دم اختصار ہے اور لفظ معنی ہے لیکن یہ جو تفصیل ہے اس میں تفصیل ہے اور واقعی جو احکام کی روح جو ہے حکمت ہے جو قرآن کے احکام میں وہ اختصار کے ساتھ اگر کسی کو پڑھنا ہے بہت موٹی تفصیل نہیں پڑھنا ہے یہ تفصیل اس کے لیے ہے تو یہ ایک بات معلوم ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ عفو اور درگزر کا معاملہ کرتے تھے عام قاعدہ یہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ بھی لوگوں کے ساتھ درگزر کا معافی کا معاملہ کرتے تھے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ قانبی صلی اللہ علیہ وسلم و اسحابہ یا افوال مشرقین و کم امرحم اللہ وہ یس برون کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مشرقین اور اہل کتاب سے عفو کا معاملہ کرتے تھے انتقام نہیں لیتے تھے کم جیسا کہ خود اللہ تعالی نے انہیں حکم دیا تھا وہ یس بیرون اور ان کی تکلیفوں پر صبر کیا کرتے تھے وہ یس بیرون ان کی پہنچائی ہوئی تکلیفوں پر صبر کرتے تھے امام البخاری نے سعید الباری میں کتاب و میں اس کو ذکر کیا ہے حدیث نمبر چار تو اس حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا عام معمول یہ تھا کہ وہ مخالفین کو معاف کرتے تھے وہ اپنے مخالفین کو معاف کرتے تھے ایک مسلمان کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے اسی طرح سے آپ دیکھیں گے حدیث کا آگے کا جو حصہ ہے آخری حصہ یہ ہے وما تواضع اللہ رفعه جو بھی بندہ اللہ کی خاطر توازو اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اسے رفعت عطا کرتا ہے رفعت اللہ تعالیٰ اسے ہی عطا کرتا ہے اس کی عزت اللہ بڑھاتا ہے اسے اونچا مقام اللہ دیتا ہے آخرت میں تو ہے ہی ہے لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی عزت اس کا مقام اونچا کرتا ہے تو اللہ کے لیے جھکنے والا اونچائی پاتا ہے اللہ کے لیے جھکنے والا رفاق پاتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یعنی تکبر کی برائی بیان کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میں یستن کفان عبادت ہی وہ یس تقبر کہ جو بھی اللہ تعالی کی عبادت سے گھمن کریں اور یعنی انکار کریں استنکار کا انکار کا متبدع ترک کر دینا منع کر دینا نہیں ماننا ابا کے معنی اس میں ہے کہ جو اللہ کی عبادت سے انکار کر دے اور گھمنڈ میں آ جائے فرحم اللہ ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کر دے گا کہاں بھاگ کے جائیں گے وہ اللہ انہیں ضرور جمع کرے گا بدلہ دینے کے لیے ان کو سزا دینے کے لیے یہ سورہ انسا کی آت نمبر ہے تو تکبر اللہ کو پسند نہیں اور معلوم ہے کہ تکبر اللہ سے بھی ہوتا ہے تکبر اللہ کی عبادت سے بھی ہوتا ہے اسی اعتبار سے دیکھا جائے تو توازو اللہ کے لیے ہونا چاہیے اللہ کے لیے توازو کیا ہے کہ ایک انسان اللہ کی بندگی کے لیے راضی ہو جائے اللہ تعالی کی بندگی کو اپنا لے یہ کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں وہ اللہ کے مقابلے میں بڑائی کا طالب نہ ہو بلکہ وہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا کر ہی خوشی محسوس کرے وہ اس پر راضی ہو جائے تو یہاں پر جو اللہ نے تکبر کی بات کی ہے وہ مئی کی عبادت ہی وہ استقبیر جو اللہ کی عبادت سے انکار کر دے اور گھمن کرے یعنی اللہ کی عبادت کرنے سے گھمن کرے تو یہ گھمنڈ جو ہے عبادت میں کرنا اللہ کی یہ بہت سخت بات ہے بندوں سے گھمنڈ تو ہے ہی ہے برا لیکن اس سے برا یہ ہے کہ ایک انسان اللہ سے بھی گھمنڈ کرنے لگ جائے اسی طرح سے بندوں سے توازو تو ہے انسان لوگوں کے ساتھ میں چھوٹا بن کے رہے گم نہ کرے ان پر بڑا بن کے نہ رہے ان کو چھوٹا نہ دکھائے لیکن اس سے بڑھ کر توازن یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو چھوٹا بنا لے میں بندہ ہوں اللہ کا اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن کریم میں فرمایا ان لدین عن سید سیدخلون جہنم مداخرین کہ یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے گھمن کرتے ہیں سید جہنم داخلین. ان قریب وہ ضلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے تو یہاں پر کیا کہا عن میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں دو چیزیں ہیں ایک ہے توازو اور دوسرے ہیں تکبر یہ دونوں اپوزٹ ہے ایک دوسرے کے مخالف ہیں تو توازو یہ کہ انسان چھوٹا بن جائے اپنے دل میں بھی اور اپنی زندگی کے سارے معاملات میں اپنے کو چھوٹا بنا کے چلے گھمنڈ نہیں اس کے بالمقابل مقابل بر ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھے دوسروں کو حقیر سمجھے حق بات کو صحیح بات کو قبول نہ کرے لوگوں کو چھوٹا دکھائے یہ گھمنڈ ہے تو گھمنڈ اللہ کے مقابلے میں بھی ہوتا ہے جو کہ سب سے بیانک شکل ہے جیسا کہ ابلیس نے کیا تھا ابا وسط براؤکا من القافرین اس نے انکار کر دیا اللہ کے حکم کو قبول کرنے سے اور گھمنڈ میں آ گیا اور وہ کافروں میں سے تھا یا بعض علماء کی تفصیل کے مطابق وہ کا نام سے مراد وہ سارا مین کافروں میں سے ہو گیا تو یہاں پر کہ جو لوگ میری عبادت سے گھمن کرتے ہیں وہ انقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے آپ دیکھیے تکبر ذلت جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے اس کے بل عکس آپ دیکھیے کیا ہے کہ جو توازو اختیار کرتے ہیں اللہ کی بندگی کو اپناتے ہیں وہ عزت کے ساتھ جنت میں جائیں گے اسی لیے کیا کہا کہ, وما تواضع عبد للہ الا رفعه کہ جو بندہ اللہ کی خاطر توازو اپناتا ہے جو اللہ کی خاطر توازو اختیار کرتا ہے اسے اللہ عطا فرماتا ہے فرشتوں کے بارے میں اللہ نے یہی بات کہی ہے ان لبین کا لاس تقبر عبادتی وہ سب ہو کہ جو لوگ اللہ کے ہاں ہیں آسمانوں میں جو فرشتے ہیں تو لا تک پیرون عبادت ہی وہ اللہ کی عبادت سے ذرا بھی گھمنڈ نہیں کرتے تکبر نہیں کرتے وہ یوسب بہو نہ ہو بلکہ اللہ تعالی کی پاکی بیان کرتے ہیں ولاحیس جدون اور وہ اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں سجدہ توازوں کی اعلیٰ ترین صورت ہے سجدہ کیا ہے انسان کا اپنے وجود کو زمین پر ڈال دینا اپنے آپ کو جھکا دینا سر سے لے کے پاؤں تک زمین پر انسان ڈال دے سجدہ ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکانا یہ اس فرشتوں کی صفت ہے تو اللہ کی عبادت سے ذرا بھی گھمن نہیں کرتے بلکہ اور گھمن کی وجہ کیا ہے گھمنڈ کیوں کرتا ہے انسان اپنی خوبیوں پر نگاہ ہوتی ہے اپنی خوبیوں پر نگاہ ہوتی ہے میرے اندر یہ ہے میرے اندر یہ ہے میرے اندر یہ چیز ہے اپنی خوبیوں پر نگاہ ہوتی ہے لیکن فرشتوں کے سامنے کیا ہے اللہ رب العالمین کی خوبیاں ان کے سامنے اللہ کتنا پاک ہم نہیں اللہ پاک ہے اللہ تمام عیوب سے پاک ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کی تصویر تحمید تقدیس ہو کرتے ہیں تو چونکہ اللہ کی عظمت ان پر چھائی ہوئی ہے لہذا وہ اللہ کے آگے اپنے اپنے آپ کو جھکانے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے یہ سورت الآراف کیمبر دو سو ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نیک بندے بھی زمین میں اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اللہ تعالی فرماتا ہے ان نمای نبی آیاتینہ الینا ادا دکھا خر رسدا کہ ہماری آیتوں پر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان نمای مینبی آیاتینہ ہماری آیتوں پر وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ دینا ادا دکھا خر رسدا کہ جب انہیں ہماری آیتوں سے نصیحت کی جاتی ہے یا انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سدے میں چلے جاتے ہیں وہ سب بح بحمد اور اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں وہم ہم لائبیر اور وہ ذرا بھی تک نہیں کرتے ہیں. یعنی جب اللہ رب العالمین کی بڑائی کسی کے سامنے بیان کی جائے اللہ کی آیات اللہ کی طرف سے آیا ہوا حق اس کے سامنے بیان کیا جائے تو فوراً اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دے اور ذرا بھی تکبر نہ کرے حق کو قبول کر لے انکار نہ کرے نصیحت کو مان لے نصیحت کے خلاف گھمڑ میں اکڑ میں زد پر نہ اڑ جائے یہ جو صفت ہے یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہوتی ہے یہ سور سجدہ آت نمبر پندرہ میں اللہ نے بات کہی ہے تو یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ کے مقابلے میں بھی توازو اور بندوں سے بھی توازوں کا معاملہ شیخبن رحم اللہ فرماتے ہیں حدیث میں جو لفظ آیا ہے اللہ کے لیے تواز اختیار کرتا ہے اس سے کیا مراد ہے شیخ ابن سوال پیدا کر رہے ہیں کہتے ہیں اس سے مراد کیا یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے لیے جھک جائے توازو اختیار کرے کہ اللہ نماز قائم کرے زکوۃ ادا کرے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے یا پھر مراد یہ کہ اللہ کے اللہ کی خاطر بندوں سے توازوں کا معاملہ کرے بندوں سے نرمی سے پیش آئے چھوٹا بن کے ان سے ملے جلے کہتے ہیں المعنیین جمیان اس جملے میں یہ دونوں معنی آ جاتے ہیں اللہ سے بھی تواز بندوں سے بھی قاعدے کو یاد رکھے کہتے یہاں پر اللہ کے ساتھ توازوں کا معاملہ ہے یا بندوں کے ساتھ کیا مطلب لے ہم دونوں میں سے کہتے قاعدہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے نصوص میں جب دونوں معنی کی گنجائش ہو یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اور دونوں میں کوئی ترجیح کا معاملہ یا ان میں کوئی منافعات نہ ہو ایک دوسرے کی نفی نہ کرتا ہو تو پھر دونوں معنی لینا یہ واجب ہے اللہ کے ساتھ توازو یا بندوں کے ساتھ دونوں میں سے کسی کی نفی نہیں ہے اس حدیث میں بس اللہ کی خاطر تواز اختیار کرے کس معاملے میں اللہ کے معاملے میں یا بندوں کے معاملے میں کا اس میں کسی ایک کا انکار تو ہے نہیں کہ نہیں اللہ کا نہیں بندوں کا معاملہ یا بندوں کا نہیں اللہ کا معاملہ کہیں انکار نہیں ہے تو کہتے جب اس طرح کا معاملہ ہو تو اس کو دونوں کے لیے شامل لیا جائے گا کہ دونوں معنی کا احتمال اگر ہوتا ہے اور کسی کی نفی اس میں نہ ہو تو واجب یہ ہے کہ دونوں معنی لیے جائیں تو یعنی اللہ کے ساتھ بھی توازوں کا معاملہ کر اس لیے میں نے وعد پیش کی جو اللہ کی عبادت میں توازوں کا معاملہ جس میں جس میں سارا دین آ گیا اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ بندوں کے ساتھ بھی تواز سے پیش آیا فتح دلجل میں جو بلوغ المرام کی شرح ہے اس میں یہ بات شیخ ابن رحم اللہ نے کہی ہے تو کل ملا کر اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی وہ تین باتیں ہیں کیا باتیں ہیں اس حدیث میں ایک تو صدقے کے بارے میں کہا گیا صدقہ مال کو گھٹاتا نہیں دوسری بات اس میں کہی گئی کہ معاف کرنا اچھی چیز ہے اور معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے تیسری بات اس میں یہ بتائی گئی کہ جو انسان اللہ کی خاطر توازو اختیار کرتا ہے ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ یعنی اس کو دنیا میں اور آخرت میں بھی اونچا مقام نصیب کرتا ہے تو یہاں پر رفاط کا ذکر دنیا کے لیے آخرت کے لیے ذکر نہیں ہوا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسے رفاط عطا فرماتا ہے اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جو انسان گھمن کرتا ہے لوگوں کی نگاہ میں اس کا مقام نہیں ہوتا ہے لیکن جو انسان توازوں والا ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں دنیا ہی میں اس کی عزت ہوتی ہے گمن کرنے والے کو لوگ پسند نہیں کرتے اور توازوں کرنے والے سے نفرت نہیں کرتے تو یہ ایک دنیا کا بھی یعنی معاملہ ہے کہ یہاں دیکھنے میں یہ چیز آتی ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں جس میں اور بھی کئی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں یہ حدیث نمبر تیرہ ہے اور اس میں کئی باتیں کئی احکام آئے ہیں حدیث کے کی الفاظ کیا ہیں وعن ابن سل... ابن سلام قال قال اللہ اللہ اخرجہ سہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اے لوگو یا ایوہ الناس السلام سلام کو عام کرو وصل الارحام اور رشتے ناتھے جوڑو وہ الطعام اور کھانا کھلاؤ وہ باللیلی والناس و اور رات میں نماز پڑھو جب کہ لوگ سو رہے ہوں جنت ابھی سلام تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اخرجہ ترمدی یو وہ ترمیدی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے میں ایک منٹ میں آپ پھر سے بات کرتا ہوں انشاءاللہ السلام علیکم اتلاح. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر چار حکم دیے اور اس پر بیان کی ہے سلام اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ آئی ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں کیا کیا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں آپ نے سارے انسانوں سے خصوصاً مسلمانوں سے خطاب کر کے کہا یا ایوالناس اے لوگو افش السلام پہلا حکم اس میں ہے سلام کو عام کرو نمبر دو وصل الارحام رشتے ناتے جوڑو خاص یہاں پر رحم کا ذکر ہوا ہے کہ اپنے ارحام کو رحم کو جوڑو رشتے ناتے جوڑو پیٹ کے بطن کے رحم کے رشتوں کو جوڑو وَأَطْعِمُ الطَعَامُ اور کھانا کھلاو وسل ولی و نا سنیام اور رات میں جب کے لوگ سو رہے ہوں تم نماز پڑھو تو یہ چار باتیں سلام بلکہ اس کو عام کرنا صرف سلام کرنا نہیں یہاں پر کیا ہے افشل سلام. سلام کو عام کرو اور رشتے ناطے جوڑو کھانا کھلاؤ اور رات میں جب کے لوگ سو رہے ہوں تب تم کیا کرو وسل و بلئی نماز پڑھو کون سی نماز آگے ہم دیکھیں گے اور اس پر فضیلت کیا ہے تدقل جنت ابھی سلام سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے یہاں پر جو ہے یہ امر کے طور پر بھی ہو سکتا ہے داخل ہو جاؤ اور یہ ہو سکتا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ گے نتیجے کے طور پر جزا کے طور پر بھی ہو سکتا ہے اس حدیث کو امام ترمدی نے روایت کیا اور حدیث صحیح ہے آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں ان الفاظ میں حدیث میں کن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے علام سنانی رحم اللہ فرماتے ہیں الافشاء الوغتاً البہار یہاں پر جو لفظ آیا ہے افش السلام تو یہاں پر افش و افشا سے بنا ہوا افشا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اظہار کرنا افشا کا معنی ہے اظہار کہتے الافشاء البہار و والمراد نشر السلام علی من يعرفه ہُو من لا يعرفه سلام کو عام کرو کا مطلب کیا ہے کیسے عام کرے گا کوئی آدمی سلام کو کہتے سلام کو عام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اظہار کیا جائے نمبر ایک اور اس میں شامل یہ ہے کہ اس کو عام کیا جائے یعنی جس مسلمان کو آپ پہچانتے ہیں اس کو بھی سلام کریں اور جس کو آپ نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کریں سلام کام کا کرنا یہ ہے کہ جان پہچان ہو یا نہ ہو اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ مسلمان ہے تو آپ اس کو سلام کریں گے سلام کام کا کرنا یہ ہے سلام میں اللہ نے بات کہی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایو الاسلام خیر سب سے بہتر اسلام کیا ہے یا اسلام کی خسلتوں میں سے سب سے بہترین خصلت کیا ہے اسلام کے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل کیا ہے تو آپ نے فرمایا یہ کہ تو کو کھانا کھلائے وہ تخر اسلام اور سلام کرے اعلی من آرفتہ و من لم تاریخ اسے بھی سلام کرے جسے تو پہچانتا ہے اور اسے بھی جسے تو نہیں پہچانتا ہے. یعنی سلام کے لیے ضروری نہیں کہ پہچان ہو سلام کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ مسلمان ہے آپ کا رشتہ دار ہیں آپ کے علاقے میں رہتا نہیں آپ نے کسی کو دیکھا وہ مسلمان ہے بس آپ نے اس کو سلام کیا اس لیے کہ وہ مسلمان ہے اس سے معرفت ضروری نہیں ہے پہچان ضروری نہیں ہے تعلقات ضروری نہیں ہے. رشتہ ضروری نہیں ہے منفعت فائدہ ضروری نہیں ہے بس مسلمان اس لیے سلام کرنا اس کو تو یہاں کہا کہ علا من آرفتہ و ملم تعریف اس سے بعض المان ہے شیخ البانی وغیرہ نے بھی اور بعض علمان اس سے استعلال کیا ہے کہ دیکھیے اس زمانے میں مسلمان پہچانے جاتے تھے آج مسلمان دوسری قوموں کی مشابہت کر کے یعنی گاڑی واڑی موڑ کے ایک دم اپنے آپ کو بالکل یعنی انگریزوں کی طرح بنانے کے عادی ہو چکے ہیں بہت سارے مسلمان تو کیسے پہچانے کی مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ایک زمانہ تھا جس میں مسلمان کے لباس سے اس کی حیت سے اس کے رہن سہن سے فوراً معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ مسلمان ہے تو بس یہ مسلمان اتنا تو معلوم ہو جاتا تھا جس کو نہیں پہچانتا اس کو سلام کیسے کرے گا کیسے پہچانے گا یہاں پر آ رہا ہے کہ جسے جانتا ہو جسے پہچانتا ہو جسے نہیں پہچانتا تو نہیں پہچانتا کا مطلب رشتے داری دوستی کے اعتبار سے نہیں پہچانتا ہے لیکن پھر مسلمان ہے یہ پہچانتا کیسے اس کو اس کو نہیں پہچاننے کے باوجود پہچان رہا ہے کہ مسلمان ہے کیسے کچھ تو علامات ہوں گی اس میں تو مسلمانوں کا رہن سہن دوسری قوموں سے الگ ہونا چاہیے ان کی اپنی ایک پہچان ہونا چاہیے اس حدیث سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب میں حدیث نمبر 12 اور امام مسلم نے کتاب حدیث نمبر انتالیس پر روایت کیا ہے شیخ ابن نے ایک اور بات یہاں پر کہیے افشا سے متعلق کہتے ہیں وہ سلامی لہو ما نیان سلام کو عام کرو تو یہاں پر جو عام کرو کا لفظ ہے اس کو افشا ہے السلام تو کہتے ہیں کہ اس کے دو معنی ہیں المان ہو سلیم السان کل آرفاہ عارف کہتے ہیں کہ ایک تو افشا اس کو عام کرنے سے مراد کثرت ہے اکثار ہے خوب خوب سلام کرنا یہ کب ممکن ہے کہ میرے پہچان کا ہے اس سے فائدہ ہے یہ رشتہ دار ہے بس اسی کو سلام کروں گا تو سلام گھٹے گا کہ بڑھے گا گھٹے گا لیکن آدمی ہر ایک کو سلام کرے چاہے پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو بس مسلمان ہونے کی بنیاد پر تو یہ کیا ہوگا سلام عام ہوگا اس میں اختار ہوگا کثرت اس میں ہوگی تو ایک تو یہ مانا ہے دوسرے کہتے ان دوسری نوع یہ ہے من افشا سلامی ابہار کہ آدمی لفظ سے اس کا اظہار کرے بیمانا انتسلی ہوں منتسلی ملئی سلام افشا کا مطلب عام کرنا بھی ہے ظاہر کرنا ہے تو کہتے کہ اس کا ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ جب تم سلام کرو کسی کو تو وہ سنے بھی آپ کا سلام بہت سارے لوگ جو ہے اشارے میں سلام کرتے ہیں گھرنے آ رہے ہیں سلام اشارے سے آج سلام سے کیا ایک دم کیا بولا سمجھ بھی نہیں آیا چائے مانگ رہا ہے سلام کر رہا ہے یا کچھ اور بول رہا ہے یا آپس میں خود سے ہی بڑبڑا رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے جب آدمی گھر میں آئے یا کہیں بھی جائے مجسم میں جائے لوگوں سے ملے یہ نہیں کہ چیخے آدمی یہ بھی نہیں لیکن یہ کہ اس کا سلام سننے آئے تو اظہار کا جو مانا اس میں ہے وہ یہ کہ جس کو سلام کیا جا رہا ہے وہ سلام کو سنے اس سلام کو سنے کیوں سنیں سنے کا تو جواب دے گا اگر سنائی نہیں اس نے تو جواب کیسے دے گا اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حدیث میں صحیح مسلم کی روایت ہے لمبی روایت ہے اس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ رات میں اگر گھر پہ آتے تو ایسی آواز سے سلام کرتے کہ جو بیدار ہے وہ سن لیتا اور جو سویا ہوا ہے وہ جاگتا نہیں یہ کتنی بڑی چیز ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے انٹیلیجنٹ انسان تھے اور کتنے مہذب انسان تھے کتنا خیال رکھنے والے انسان تھے کہ کام بھی ہو گیا لیکن نقصان بھی نہیں ہوا کہ آپ گھر میں آئے اور لوگ سوئے ہوئے ہیں کوئی جاگا ہوگا کوئی بیدار ہوگا اور کوئی سویا ہوا ہوگا اب اتنی زور سے آپ نے سلام کیا کہ سارے گھبرا کے اٹھے کیا ہوا معلوم نہیں سب کی نیند خراب کر دی اذیت پہنچائی دوسرا یہ کہ اتنا آہستہ سلام کیا کہ جو آدمی بیدار ہے وہ بھی نہیں سنا تو آپ ایسی آواز سے سلام کرتے تھے کہ بیدار سن لیں سویا ہوا نہیں جاگے تو معلوم ہوا کہ اس میں کیا ہونا چاہیے سننا چاہیے سلام تو آپ کا سلام لوگ سنیں ایسی آواز سے آپ سلام کریں تو یہ بات شیخ ابن فیمی نے کہی کہ یہاں پر افشا سے مراد افش سلام میں دو باتیں ہیں ایک تو ایک کثرت سے سلام کرنا جان پہچان ہو یا نہ ہو دو سلام جب آدمی کرے تو جس کو سلام کیا جا رہا ہے وہ اسے سنیں یعنی کہ آپ اس کو سلام کریں اور وہاں تک آپ پہاڑ تک لوگ سن رہے ہیں اس کو نہیں جس کو سلام کیا جا رہا ہے اس کو سننے آ گئے کافی ہے ساری پوری بستی کو سنانا ضروری نہیں ہے اس کے بلاکس یہ ہے کہ ایک انسان صرف ان لوگوں کو سلام کرے جن سے اس کے تعلقات ہیں باقی کو سلام نہ کرے یہ بخل بھی اور گھمنڈ بھی ہے اور اس میں نقصان بھی بیوقوفی الگ کیونکہ اس میں نقصان اسی کا ہے کہ بھائی یہ کسی کو سلامتی کی دعا دے رہا ہے تو جواب میں وہ اس سے زیادہ دعا دیتے ہیں السلام علیکم تو بہت ممکن ہے وہ آدمی کہے السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ اس سے وبرکاتہ کیا دعا دی جا سکتی کسی کو آپ غور کی کبھی سلام کے اوپر تین باتیں بولتا ہے آدمی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکات کیا دنیا میں انسان کو اور آخرت میں بھی نمبر ایک سارے شرور سے مصیبتوں سے سلامتی بے دینی گمراہی کفر شرک نفاق اور بدعات اور ساری خرافات اس سے سلامتی بیماریاں فقر و فاقہ مصیبتیں جو بھی ہیں اس سے سلامتی تو ایک تو انسان کی چاہت یہ رہتی کہ دنیا میں انسان دین کے اور جسم کے اور دنیا کے معاملے میں سلامت رہے یہ ہوگا نمبر ایک السلام علیکم رحمت اللہ صرف سلامت رہے نہیں اللہ کی رحمت بھی اس پر ہو دنیا میں بھی اللہ کا عذاب نہ ہے آخرت میں بھی نہ ہے دنیا میں بھی بارش سے لے کے رزق سے لے کے جو بھی نعمتیں ہیں اللہ کی رحمت اس کو ملے تو ایک تو سلامت ہوا دوسرا ایک سلامتی دوسری رحمت یعنی اللہ کی جو بھی آتا ہے اور اللہ کی رحمت ہے اس کو نصیب ہو تین توڑی نہیں برکات اللہ کی برکتیں اس کو اس پر نازل ہوں یعنی جو بھی نعمتیں ہوں ان میں اللہ کی طرف سے کیا ہے برکت برکت کا مطلب کثرت و بقا برکت کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی اللہ دے خوب خوب دے باقی رہنے والا دے یہ نہیں کہ آیا اور ختم ہو گیا نہیں اللہ نعمت دے اس کو رحمت اللہ کی نازل ہو لیکن اس میں کیا ہو بقا ہو اس میں برکت ہو تو سلامتی رحمت اور پھر رحمت برکت کے ساتھ میں اللہ برکت عطا فرمائے اس کے اندر اور اس سے زیادہ دنیا میں آپ بتائیے اس سے چوتھی چیز آپ لا کے بتائیے کتنی بڑی نعمت ہے یہ تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں تو اب ایک آدمی اگر لوگوں کو سلام نہیں کر رہا ہے تو وہ ان کا برا کر رہا ہے ان سے زیادہ اپنا برا کر رہا ہے کیونکہ کوئی ایسا آدمی ہو سکتا ہے وہ دل سے دعا دے دیا آپ کو آپ تو ٹھیک بات... ہے تہیہ کے طور پر رسمن بول دیے السلام علیکم لیکن وہ دل سے آپ کو دعا دے دیا اور یہ دعا اللہ قبول کر لے اس کی کہ آپ کے لیے سلامتی بھی اور رحمت بھی اور برکت بھی تو آپ کا فائدہ ہوا نا تو کیوں نہ آدمی دوسروں کو سلام کرے تو یہ آدمی بخیل بھی ہے متکبر بھی ہے اور بیوقوف بھی ہے اپنا خود نقصان کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احمد اورانی نے اس کو روایت کیا ہے اور شیخ الادبانی نے اس, صحیحہ میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے چھ نمبر اڑتالیس کیا ہے حدیث قیامت کے علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ آدمی دوسرے آدمی کو سلام کرے گا تو بس پہچان کی بنا پر وہ پہچان والا ہے تو سلام کرو نہیں یہ تو نہیں کریں گے تو صرف پہچان والوں کو اپنوں کو آدمی سلام کرے گا پہچان کے بنیاد پر سلام کرے گا ایک اور روایت میں ہے جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے کہ بین نئے دئی تسلیم الخاصہ قیامت کے قریب علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے یعنی قیامت کے قریب قریب ہونے والی برائیوں میں ایک برائی یہ بھی ہوگی کیا برائی ہے وہ تسلیم الخاصہ خصوصی سلام خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا ارے مالدار ہے اس کو سلام نہیں کریں گے اپنا کام پھنس جائے گا السلام علیکم یہ فلانا ہے رشتے دار ہے میرا قریبی ہے میرے کام آتا ہے دوست ہے تو آدمی صرف انہیں لوگوں کو سلام کرے گا جو خاص خاص لوگ ہیں عام لوگوں کو ہم سلام نہیں کرتے ہم بہت اونچے لوگ ہیں تو ایسا آدمی جو ہے یہ لوگوں میں ایک مزاج بن جائے گا یا اپنی اپنی جماعتیں اپنے اپنے دوست اپنے اپنے حلقے اپنے اپنے خاندان اپنے اپنے گٹ ان لوگوں کو سلام کریں گے لوگ عمومی طور پر مسلمان ایک دوسرے کو سلام نہیں کریں گے تو یہ قیامت کے قریب جو برائیاں پیدا ہوں گی ان میں سے ایک برائی یہ بھی ہوگی تو سہی عام شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے حدیث نمبر 647 پر تو یہ ایک بات معلوم ہوئی کہ سلام کو عام کروں اس کا مطلب کیا ہے اور اس کے خلاف کیا چیز جو ہے ماحول میں دیکھنے میں بھی آتی ہے آج بھی آتی ہے اور قیامت کے قریب یہ چیز بڑھ جائے گی دوسری چیز وسیع ارحام کو جوڑو رشتے ناتے جوڑو یہ کیا چیز ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے اللَّهَ الَّذِي بِهِ وَالْأَرْحَامُ. خبردار اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر جس کا واسطہ دے کر جس کی بنا پر تم لوگوں سے مانگتے ہو اور ہاں خیال رکھو اپنے ارحام کا پیٹ کے رشتوں کا ماں کے بتن کی بنا پر جو رشتے بنتے ہیں ان رشتوں کا خیال رکھو تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اور کا خیال رکھنے رشتے ناتے جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ سورہ النساء کی آیت نمبر ایک ہے شیخ ابن فیم رحم اللہ فرماتے ہیں الرحام جم اور وهم القراب القرابات کہتے ہیں کہ ارحام رحم کی جمع ہے اور اس سے مراد قریبی ہی رشتے ہیں قال العلم کال من الجد الرابع فما ہوں کہتے ہیں قراب شروع کہاں سے ہوتی ہے یعنی چوتھے یعنی جد جو اوپر تک جاتا ہے تو چوتھی پیڑی تک وہ جاتی ہے وہاں سے جتنے رشتے بنتے ہیں وہ سارے کے سارے یا قرابت دار جس کو ہم کہتے ہیں قریبی رشتے دار وہ سب اس کے اندر آتے ہیں تو چوتھی پیڑھی تک دادا تک آپ جائیں وہاں سے آپ کیا آئے نانا دادا وہاں سے آپ کا رشتہ قریبی رشتے دار کہلاتے ہیں فتح علیہ الکرام میں یہ بات انہوں نے کہی ہے ابن اثیر رحمۃ اللہ نے اس میں وسعت پیدا کی ہے اور بعض اللہ نے کہا کہ نہیں وہ اس میں شامل نہیں کیا نہیں ابن اطیر کہتے ہیں کہ الحديث رفیل حدیثی رکرحی حدیثوں میں سیلا رحمی کا کثرت سے ذکر آتا ہے عن یقینا تن الاقربین سلا رحمی کا براہ راست یعنی سیدھا سیدھا مانا اگر کیا جائے تو کہ رشتہ جوڑنا پیٹ کے رشتے جو بھی ماں کی بنیاد پر رشتے بنتے ہیں ان کو جوڑنا لیکن کہتے ہیں کہ وہی یقینا عن الاحسان نا لیکن یہ کنایا ہے صرف جوڑنے کا مطلب کیا ہے آلریڈی جڑا ہوا ہے ایک آدمی رشتے داروں سے اس کا تو رشتہ جڑا ہوا ہی ہے اللہ کی طرف سے جس خاندان میں پیدا ہوا کنیکٹڈ تو آلریڈی ہے وہ کاغذ پہ تو آئے گا ہی کا کون ہے لیکن یہاں پر رشتے جوڑنے سے مراد کیا ہے اس کو مکلف کیا گیا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ کنایا ہے رشتے داروں سے قریبی رشتے داروں سے احسان کا سلوک کرنے کے تعلق سے کہ تیرشت, رشتہ جوڑ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر احسان کا سلوک کر مین رب ان نسبی کہتے چاہے وہ نسب کے رشتے ہوں یا سحر کے رشتے ہوں سحر کا مطلب ساد ساد ہا اور راہ دوسرا وہ سحر الگ ہے وہ سین ہا اور راہ ہے وہ. وہ جادو ہے وہ نہیں سحر جو یہاں پر ہے نصب فرقان میں اللہ نے کہا ر جو ہے وہ نکاح والے رشتے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے رشتے جو بنا انسان کے بنیادی طور پر دو ہیں ایک تو نصب کے ہوتے ہیں جو باپ اور ماں کی بنیاد پر بنتے ہیں اور دوسرے ہوتے ہیں جو سسرالی رشتے ہوتے ہیں بیوی کی بنیاد پر بنتے ہیں تیسرا ایک رشتہ اور بھی ہے وہ روابط کی بنیاد پر بنتے ہیں دودھ پلایا کسی نے عورت نے تو اس کی بنیاد پر پھر اس کے رشتے بنتے ہیں تو کل ملا کر یہ تین رشتے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ من نصبی تو ابن الفیر رحم اللہ کے مطابق یہاں جو سیلا رحمی کا جو لفظ ہے یہ ان سب کو شامل ہے ماں باپ کی بنیاد پر جو رشتے بنے ہیں ان کو بھی اور بیوی کی بنیاد پر جو رشتے بنے ہیں ان کو بھی یہ سارے رشتے اس میں آتے ہیں اور بہت سارے علماء نے یہ بات کہی ہے بعض علماء نے کہا کہ نہیں بیوی والے رشتے اس میں نہیں آتے ہیں اس میں صرف ماں باپ کی بنیاد پر جو رشتے بنتے ہیں وہ آتے ہیں جیسا کہ شیخ ابن وفیم نے بھی یہ بات کہی ہے على حال سبھی سے احسان کا سلوک کرنا چاہیے چاہے کسی بھی اعتبار سے رشتہ ہو کہتے ہیں کہ وہی یقیناف علیہ رعایت کہ ایک انسان ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرے ان کے ساتھ یعنی شفقت سے پیش آئے نرمی سے پیش آئے اور ان کے حالات کی رعایت کرے ٹھیک ہیں نہیں ہیں فقر فاقے میں ہیں بھوکے ہیں یا بیمار ہیں تو ان کے حالات کی نگرانی کریں دیکھیں اور اس کے مطابق ان سے معاملہ کریں وہ کردہ لکھا ان بے ادوس اور ان سے ایسا ہی سلوک کریں چاہے وہ دور ہوں اس سے دور ہو جائیں یا اس کے ساتھ برا سلوک کریں اچھا سلوک کریں چاہے وہ اس سے کٹیں یا پھر اسے برا سلوک کریں وہ قط اور رحمی ودی <كُلِّهِم> اور قطع رحمی سلا رحمی کا کی ضد ہے اس کا آپوزٹ ہے اس کے خلاف ہے اس کے برخلاف ہے تو فی غریب الحدیفی الفر میں آ, ابن الفیر الجزری نے یہ بات کہی ہے تو سلا رحمی کا مطلب رشتے داروں سے اچھا سلوک کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نبی ارحم کم اپنے نصب کے بارے میں علم حاصل کرو جس کے ذریعے سے تم اپنے رحم کے رشتوں کو جوڑتے ہو یا جس کے ذریعے سے تم سلا رحمی کرتے ہو تو اپنے نصب کے معاملات کو معلوم کرو کون جڑائے تم سے نصب کی بنا پر تا من انصابم ما تسلون ارحم کم اپنے نصب کے بارے میں اچھی طرح سے جانو کون رشتے میں آتا ہے تمہارے تاکہ تم ان سے سلا رحمی کا سلوک کرو رشتہ جوڑو فن الر... فائدہ کیا ہے کیوں کریں بھائی رشتہ دار ویسے بھی تو ستاتے ہیں پریشان کرتے ہیں لینا دینا ہمارا ان سے کیا ہے کیوں کریں ہم ان سے سلا رحمی کہا فعین نصیلت رحمی محبت الفل مثرات مسرات الفل مال تین فائدے اس کے ہیں بڑے بڑے ہیں جس کے لیے تعلقات خراب کیا ہے وہ اسی میں چھپا ہوا کیا ہے نمبر ایک فعن سیرت الرحیمی محبت الفی الحال رشتے داروں سے اچھا سلوک کرنا جڑے رہنا اور احسان کا سلوک کرنا یہ کیا ہے محبت فی الاہل ان کے ساتھ یعنی ان کی محبت پانے کا ذریعہ ہے جب جڑو گے احسان کرو گے ان سے آپسی محبت بڑھے گی نمبر ایک محبت نمبر دو مسراتن فل مال مال میں کثرت کا سبب ہے تمہارا مال بڑھے گا تمہارا رزق میں برکت ہوگی نمبر تین منساط النفل اثر اور کہا کہ تمہاری عمر بھی بڑھے گی اثر پیچھے جو قدم انسان چھوڑتا ہے جب آگے چلتا ہے تو پیچھے قدم چھوڑتا ہے رک گیا کا مطلب قدم ختم یعنی زندگی ختم جتنا چلنے کا موقع ملے گا گویا کہ ریگستان میں چل رہا ہے چل رہا چل رہا انسان زندہ ہے تو اس کے قدم بھی پیچھے ہیں یعنی اس کی عمر بڑھے گی یہ مانا علماء نے ذکر کیا ہے تو ایک انسان اگر رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے محبت کا حقدار بنتا ہے اسی طرح سے اس کا مال بڑھتا ہے اس کی عمر بڑھتی ہے اور چاہیے کیا پیسے والا بھی بن گیا مال بھی بڑھ گیا عمر میں برکت ہو گئی صحت مندی سب کچھ مل رہا ہے اس کو عمر بڑھ گئی اور پھر محبت بھی اور چاہیے کیا کہاں سے ملتا ہے یہ بابا کے پاس جانے سے نہیں ملتا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں اس کے لیے بابا کے پاس جاتے ہیں بابا سے نہیں ملتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلا رحمی میں اس کو بتایا رشتے داروں سے اچھا سلوک کرو رشتے داروں سے اچھا سلوک کرو اس حدیث کو احمد ترمیری اور حاکم نے روایت کیا ہے سی الجام شعیب حدیث دو ہزار نو سو کبھی شکایت بھی ہوتی کہ ہم ٹھیک ہے ہم تو اچھے لوگ ہیں سارے لوگ یہی کہتے ہیں ہم اچھے لوگ ہیں لیکن ہمارے رشتے دار اچھے نہیں ہیں ہم ان سے جڑتے ہیں تو کٹتے ہیں ہم اچھا سلوک کرتے ہیں برا سلوک کرتے ہیں تو ہم کیوں جڑیں ہم نے ٹرائی کیے لیکن ابھی نہیں جڑتے ہم لوگ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے فرمایا سلا رحمی کرنے والا وہ نہیں جو برابری کا معاملہ کرے سلا رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو جوابی اخلاق ہو ہو جیسا تم کرو گے ویسا میں کروں گا تم جڑو گے میں جڑوں گا تم کٹو گے میں کٹوں گا یہ تو ان پہ ڈیپینڈنٹ ہے یہ خود کہاں جڑ رہا ہے یہ تو ان کے جواب میں جڑ رہا ہے لیکن کہا کہ سلا رحمی کرنے والا وہ نہیں کہ جو لوگوں سے مکافات کا معاملہ کرے ان سے برابری کا معاملہ کرے جیسا تم کرو گے ویسا میں کروں گا یہ سلا رحمی کرنے والا نہیں ہے رحمی تو پھر وہ کر رہا ہے تیرے ساتھ کہ تم جڑو گے تو میں جڑوں گا تو تو ہی طور پر جڑ ہے کا کے ولا لیکن صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے اللہ خطرحم و صلاح سلا رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس سے کوئی رشتہ توڑے تو اس کے باوجود اس سے رشتہ جوڑے وہ توڑے یہ جوڑے تو سلا رحمی کرنے والا وہ ہے جو کٹنے والوں سے جڑتا ہو اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب العدب میں حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو اکیانوے پر روایت کیا ہے تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ دوسری چیز جو دنیا اور آخرت میں فائدے کی ہے اور جو اللہ کا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ یہ کہ ایک انسان اپنے رشتے داروں سے رشتہ جوڑے جڑا رہیں اور ان کے ساتھ احسان کا سلوک کریں بہت ہی بگڑے ہوئے اگر وہ ہیں کہ آپ کے ساتھ رہیں گے ملیں گے گالیاں دیتے ہیں چوری جو غیبت اور خرافات اور دنیا کی ناچ گانے اور بے دینی شدکیات کو فریاد کرتے ہیں اور آپ کو ان کے ساتھ مشغول ہونا پڑتا ہے ٹھیک ہے تعلقات باقی رکھیں تاکہ نصیحت کا دروازہ بند نہیں ہو ہاں آپ ان کی برائیوں میں شامل نہ ہو اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے بعض وہ رشتے دار دیکھو حدیث سنے ہم نے رشتے داروں سے جڑے رہنا تو ان کی شادیوں میں جا کے رج میں ناچ رہے بھی ہیں ڈھول بھی سن رہے ہیں اور ان کے ساتھ فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں ساری خدافات کے جڑے رہنا چاہیے ہاں بہت رشتے داروں سے رشتہ نہیں توڑنا چاہیے یہ بیوقوف آدمی ہے یہ رشتے داروں سے جڑ رہا اللہ سے کٹ اتنا نہیں جڑنا کہ اللہ سے کٹ جائے رشتے سے جڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو ان سے جڑنے میں اللہ سے کٹ جائے اللہ کا حکم یاد رکھنا رشتہ داروں سے جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے تعلق باقی رکھے ان سے احسان کا سلوک کریں یہ نہیں کہ تو ان کے گناہوں میں شریک ہو تو ان جیسا بن جائے ان کی خرافات میں درگاہ پہ جا رہے سب جا رہے دیکھو نا رشتہ نہیں توڑنا چاہیے ان کا دل بھی نہیں توڑنا چاہیے وہ جا رہے میں جا رہا ہوں میں بھی جاؤں گا لیکن میں بس درگاہ تک جاؤں گا میں کروں گا نہیں کچھ پا نہیں دوں گا میں ان سے دعا نہیں کرتا خالی درچرپ پڑھ کے آؤں گا میں وہاں پر ایسے بھی بولے بھالے لوگ ہیں یہ غلط ہے آپ رشتے ناطے جوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے گناوں میں شریک ہو تو یہ بھی یاد رکھیے اس کو کہ آپ جڑیں ان سے لیکن خوراکات میں نہیں اپنے آپ کو دور کریں بعض اوقات لوگ ایسی عدی سے سن کے تھوڑے خوش ہو جاتے ہیں اور اس کو اپنے فائدے میں استعمال کرتے ہیں نہیں دین آپ کو اندر معلوم ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور ایک حکم کیا ہے اطہم تام کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ اتحم تام کھانا کھلاؤ رحم اللہ فرماتے کھانا کھلاؤ کس کو حدیث میں نہیں آیا حدیث میں نہیں جو بھوکا ہے غریب ہے جس کو کھانے کے لیے اس کے پاس نہیں اس کو کھلاؤ کیا یہ ہے نہیں بلکہ جو بھی انسان ہے دوست ہے غریب نہیں آپ سے زیادہ پیسے والا ہے وہ آپ اس کو کھلانے میں حدیث آپ کو اس کی ترغیب دے رہی ہے ہاں چاہے غریب ہو یا مادار ہو اپنا ہو پرایا ہو محتاج ہو اور یعنی اس کے حالات اچھے ہوں کوئی مسئلہ نہیں اس میں ایک عمومی بات کہی کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ آ تو احمد تو شیخ ابن کہتے بھائی کہ یہ لفظ اس میں سب کو کھلاؤ جس کو بھی کھلا سکتے واجب ہے آپ پر کہ کھلانا جسے بی بچے ہیں ان کی ذمہ داری آپ پر ہے اگر آپ ان کو کھلاتے نہیں تو آپ گناہ گار ہوں گے یا کوئی آدمی بھوک سے مر رہا ہے اور آپ کے پاس ہے اور آپ نہیں کھلاتے آپ گناہ ہوں گے کہ آپ کے پاس ہے اور اس کو ضرورت ہے اور وہ ہلاک ہوگا تو آپ نے اس کی اس وقت میں مدد نہیں کی تو ایک انسان اگر واجب کھلانا ہے یہ بھی اس میں آتا ہے اور مستحب ہے بس ایسی دعوت رکھ دی آپ نے دوستوں میں خواتین ہیں اپنی قریبی رشتہ دار ہیں ان کے لیے آئیے ہمارے گھر پہ ہم لوگ کھائیں گے اور بلا کہ آپ نے وہ بھی مالدار آپ بھی مالدار بیٹھ کے کھائے اور بولے یہ تو اس میں تو سواب ملتا کہ نہیں معلوم نہیں کیوں اس لیے کہ غریبوں کو کھلانے میں سواب ہے تو سب کے سب مالدار ہیں اس سے تو اچھا یہ تھا کہ غریبوں کو کھلاتے نہیں رشتے ناطے جوڑنا تعلقات قائم کرنا اس میں کھلانا اور غریبوں کو کھلانا دونوں اپنی اپنی جگہ نے کیا ہے ایک اچھا اور ایک برا ایک ٹھیک ایک نہیں ٹھیک ایک کم ایسا نہیں ہے موقع کے اعتبار سے ہر ایک کی اہمیت بدل جاتی ہے تو ساری چیزیں اس میں آتی ہر قسم کا کھلانا اس میں آتا ہے آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے اللہ کے نیک بندے کون ہیں جو اللہ کی محبت کی بنا پر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں کن کو مسکین کو یتیم کو اور اسیر کو مسکین کو جس کے پاس اپنا انتظام نہیں یتیم یتیم آپ جانتے ہیں جس کا باپ دنیا سے چلا گیا ابھی وہ چھوٹا ہے. یعنی بالغ نہیں ہوا ہو اور اس کے باپ کی موت ہو گئی تو اس کو یتیم کہتے ہیں اور اسیرا اسیر کون قیدی ان نمانتیں مکملی اللہ اور ان کا زبان حال سے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ان کو ڈائریکٹ جا کے بولیں بلکہ ان کی ان کی دل کی بات یہ ہوتی ہے ان نمان ہم تو اللہ کی خاطر تم کو کھلاتے ہیں لا نور کم جزا ولا شکورا ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے کہ آج ہم نے کھلایا تو کل تم ہم کو کھلاؤ یا ولا شکورا اور تم سے ہم شکر گزاری کے کلمات بھی نہیں چاہتے تھینک یو بھی نہیں چاہیے آپ کا شکریہ بھی نہیں چاہیے ہم کو تمہاری طرف سے ایسے کلمات نہیں چاہیے کہ تم ہماری احسان مندی کا اظہار کہ آپ نے بہت بڑا احسان کیا مجھ کو کھلایا بہت بہت اللہ آپ کو بھلا کرے دعا تو دے رہے ہیں لیکن اس سے شکریہ کا اظہار کرے شکر کا اظہار ہم نہیں چاہتے احسان مندی ہم کو دکھا مت مت تو نہ بدلہ چاہتے ہیں اور نہ اس کے لیے شکریہ کے کلمات چاہتے ہیں تو صورت ال انسان میں اللہ نے بات کی یہاں غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ یہاں پر یعنی غیر مسلموں کو بھی کھلانے کی ترغیب ہے کیونکہ اسیر اس زمانے میں کون ہوتا تھا اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قیدی کون ہوتے تھے قیدی غیر مسلم ہوتے تھے یعنی اسلام غیر مسلموں کو بھی کھلانے کی ترغیب دیتا ہے صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکو کو کھانے کھلانے کا بھی حکم دیا ہے جیسے مسند احمد اور بخاری کی حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقم الجا بھوکے کو کھلاؤ بھوکے کو کھلاؤ اب اس میں بھوکا کون ہے ضروری نہیں غریب ہو بھائی بھوکا کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کا دوست ہے آپ کا رشتہ دار ہے بولا میں ابھی گھر پہ نہیں جاتا میں میرا گھر بہت دور ہے اور بھائی کا یا رشتہ دار کا قریب ہے تعلق دوست کا قریب ہے آج بہت بھوک لگی چل ہم گھر پہ کھائیں گے لے کر آ گئے نیوی سے کہا جو بھی ہے پروس دو سامنے خود بھی کھایا اس کو بھی کھلایا تو یہ کیا ہے یہ ایک نیکی ہے اس سے تعلقات بہتر بنتے ہیں وہ آپ کے کھانے کا محتاج ہے نہیں ہے وہ آپ سے اچھا ہوٹل میں کھا سکتا ہے لیکن تعلقات کی وجہ سے وہ آپ کے پاس کھاتا وہ آپ کا اکرام کر رہا آپ اس کا اکرام کر رہے تو یہ بھی کیا ہے یہ بھی ایک نیکی ہے اور اگر واقعی کوئی انسان गरीब है उसके पास पैसा ही नहीं ना उसके पास घर है रास्ते के किनारे बैठा हुआ है और यहां, वहां से उठा के कोई फेंक दे रहा है तो उठा के खाने के लिए देख रहा है उसमें मेरे लिए कितना है मिट्टी साफ कर रहा है उसकी कितने लोग है ऐसे कितने लोग हैं ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं खाने के लिए कुछ नहीं उनके पास गंदगी से रास्तों पर कूड़े में फेंका हुआ उठा के खाते है तो ये, ये हम लोग कितना जाये करते खाना सोचिए تو ان لوگوں کو ایسے لوگوں کو دیکھنا یہ نہیں کہ اس کے ساتھ آدمی سیلفی نکالے فوٹو نکالے اور یہ سب فضولیات کرے خرافات کرے آدمی کچھ جائے اور جا کے ہوٹل سے اچھا کچھ کھانا لے اور چپکے سے لے جا کے دے اس کو ویڈیو نہیں ڈالے شیطان کے دھوکے میں نہیں آئے کہ نہیں میں نے ویڈیو اس لیے ڈالا تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو کیا ضرورت ہے ایک تو نہیں کہ کرے ایسی اللہ کے لیے کر خاموشی اس کو کھلا اس کی غربت کا مذاق مت بنا سارے گاؤں میں مت بتا کہ اتنا محتاج ہے کہ اس کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے کبھی کبھی ہم اپنا اتنا سوچتے ہیں کہ دوسروں کا نہیں سوچتے ہیں. اس کی محتاجی کو کیوں سارے بازار تو لاتا ہے وہ بھی مت کر اس کو شرمندگی مت محسوس ہونے دیکھے تم اس کے ساتھ میں کھانے کی چیز پکڑ کے فوٹو نکال رہے ہیں. اپنے ہاتھ سے اس کو کھلا رہا اور کھا رہا ہے مت کر اس کو فلم مت بنا اپنی نیکی کو اپنی بالکل فلمی دنیا کی چیز مت بنا اس کو اپنا اپنا پروموشن مت بناؤ اس کو تو شیطان کے دھوکے سے بچ ات عمل بھوکے کو کھلاؤ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے بارے میں تلقین کی ساری دنیا میں بعض اوقات آدمی کرتا بھی لوگوں کو نہیں کرتا آپ فرماتے ہیں ماں آ مانگ اور یہ کتنا سنگین ہے یہ یعنی کھانا کھلاؤ لائٹ معاملہ ہے نہیں بہت سیریس ہے جس کا تعلق ایمان سے جڑا ہوا ہے جس کی بنا پر ایمان کی نفی کی جا رہی آپ نے فرمایا امام اور نے اس کو روایت کیا ہے اور سیل جام سغیر میں حدیث موجود ہے اور صحیح حدیث ہے کیا فرمایا کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا وہ آدمی مجھ پر ایمان نہیں لایا جو بھر پیٹ کھا کے سیر ہو کے رات میں سوئے اور اس کا پڑوسی اپنی کروٹیں بدل رہا ہو بھوک کی وجہ سے اور اس کو معلوم ہو وہ بھوکا ہے لیکن پھر بھی وہ اس کو نہیں کھلاتا جو خود بھر پیٹ کھائے اور سو جائے اور جانتا ہو کہ پڑوسی بھوکا ہے لیکن وہ اس کے لیے کچھ نہ کرے خود سے کے کھائے مسلمان وہ ہوتا ہے اس کو معلوم ہے میرے پاس ایک روٹی ہے میرے پڑوسی بھوکا ہے آدھی روٹی اس کو دے سکتا اپنی آدھی روٹی کا آڈیو چل رہا ہے اس کو بند کرنے تو یہاں پر حدیث میں یہ ہے کہ یعنی وہ ایمان نہیں لایا جو بھر پیٹ کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا پیٹ کروٹیں بدل رہا ہو اور وہ جانتے بوجھتے سیر ہو خوشحال ہو لیکن اسے اپنے پڑوسی کی کوئی بھی فکر نہ ہو اور آخری چیز جو بتائی ہے وہ ہے وسل و بل و سنیام رات میں نماز پڑھو جب کہ لوگ سو رہے ہوں یہ کون سی نماز ہے فرض نماز ہے عشاء کی نماز ہے یا تحجد کی نماز ہے شیخ ابن عثیمین رحم اللہ فرماتے ہیں وہ قول ہوں وسل و سنیام رات میں نماز پڑھو جب کہ لوگ سوتے رہیں جب کہ لوگ سو رہے ہوں یشمل الفریدا و نافیلا اس میں فرض نماز اور نفل نماز دونوں بھی شامل ہیں یعنی اس میں عشا کی نماز بھی آتی ہے اور اس میں تحجد کی نماز بھی آتی ہے کہتے فمیری سلاۃ العشا ولاسیماختی کہ اس میں ایشا کی نماز آتی ہے فرض نماز شامل ہے خصوصاً جب کہ وہ اپنے اول وقت سے مؤخر کر کے پڑھی جائے دیر رات میں عشاء پڑھی جائے تو اور بھی یعنی یہ چیز ہو جاتی کیونکہ بہت سارے لوگ تو سو ہی جاتے ہیں پھر تب تک اول وقت میں نہیں سوتے ہیں تو بعد میں تو سو جاتے ہیں تو عشاء بھی اس میں آتی ہے اور بلا شبہ تعطب آتی آتی ہے وہ سلاۃ الفجر اے بن کہ نماز پڑھو جب کہ لوگ سو رہے ہیں تو یہ بھی ایک ایسا وقت ہے عام دنیا بلکہ بہت سے مسلمان بھی اس وقت میں سوئے رہتے ہیں تو فجر کی نماز ادا کرو تو فجر اور عشاء اور تحجد یہ ساری نمازیں اس میں شامل ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں فجر اور عشاء سے بڑھ کے کوئی نماز نہیں جو منافقین پر بھاری ہو زیادہ بھاری ہو ومافی اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ اس میں کیا فضیلت ہے کیا اجر ہے تو ضرور آتے چاہے انہیں گھسٹتے ہوئے آنا پڑتا گھسٹتے ہوئے آنا ممکن ہوتا تب بھی آتے تو اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب العدان میں حدیث نمبر 657 اور امام مسلم نے کتاب المساجدی و مواد میں حدیث نمبر 651 پر روایت کیا ہے اخیر میں آپ نے فرمایا کہ یہ چار چیزیں بیان کی جس میں عشاء کی نماز فجر کی نماز اور تحجد اپنے آپ آ جاتی ہے کہا کہ ادخل یعنی اور آخر میں کیا کہا جنت بھی سلام اور جنت میں تم سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے اگر تم ایسا کرو گے تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے سلامتی کے ساتھ کا مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں ادخلوحا بھی سلام کا یوم الخل جنت میں سلام کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہ حمیز گی کے رہنے کا یا حمیز گی کا دل ہے۔ یہ تمہارے لیے ایسا دل ہے کہ اب اس کے بعد تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ سورہ ق آیت نمبر 34 ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ادخلوها ای الجنہ بسلام سلام کے ساتھ داخل ہو جاؤ کہا کہ قال قطادت سلموا من عذاب الله وسلم عليهم ملائکۃ اللہ سلامتی کے دو پہلو ہیں سلام کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ کیا مطلب ہے اس کا سلام کے ساتھ کا مطلب کیا ہے دو چیزیں ہیں ایک سلامتی کے ساتھ جاؤ جہنم سے بچ گئے اب جنت میں جاؤ دوسرا یہ کہ جنت میں جب جائیں گے تو فرشتے ان کو سلام کہیں گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں اور پھر فرشتوں کا سلام بھی ان کو نصیب ہوگا قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرشتوں کے سلام کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا وسیق اللہ تقم جنت ایک وفد کی شکل میں اہل ایمان کو متقین کو متقین جنت میں داخل کیا جائے گا جا وہت ابوا یہاں تک کہ وہ جنت کے قریب پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے وہ قالحم خزنت اور جنت کے دربان یعنی فرشتے ان سے کہیں گے سلام علیکم طب تم خالدین تم پر سلامتی ہو اور تم نے بہت اچھا کیا طب تم تم بہت اچھے لوگ تھے تم نے بہت اچھا کام کیا فد خالدین اب داخل ہو جاؤ جنت میں ہمیشگی کی زندگی پاتے ہوئے ہمیشگی کے لیے جنت کی زندگی میں داخل ہو جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ سور زمر کہہتر ہے اس میں بالکل سراہد کے ساتھ ہے کہ جب جنت میں جنتی جائیں گے تو جنت کے جو دربان ہوں گے جو فرشتے ہوں گے خزن وہ ان کو سلام کریں گے ان کو سلام کریں گے تو یہ دونوں باتیں اس میں ہیں ایک تو یہ کہ سلامتی کے ساتھ جائیں گے جہنم سے بچ بچا کے اور دوسرا معنی اس میں یہ ہے کہ جب جائیں گے تو انہیں فرشتے سلام بھی کریں گے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی سلام ہوگا سلام قول من رب رحیم کے بڑے ہی نہایت ہی رحیم رب کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا تو اللہ کی طرف سے بھی ان کے لیے سلامتی کا پیغام ہوگا اور وہ جائبت کی جنت میں جائیں گے اور فرشتوں کی طرف سے ان کو سلامتی کی دعا ملے گی یا ان کو ان کو تہیا کے طور پر اکرام کے طور پر سلام کیا جائے گا اور فرشتے کہیں گے سلام علیکم فر تم بہت اچھا کیے تم لوگ زندگی میں تم لوگ جو دین پہ رہے ایمان توحید اور سنت کی کبا کرتے رہے حرام سے بچے حلال کا اہتمام کی اللہ کی بادات کا اہتمام کی اچھے اخلاق سے جی بہت اچھا کیے تم لوگ تو فرشتے ان کو سراہیں گے ان کی قدر کریں گے ان کو انکریج کریں گے ان کی اپریشیٹ کریں گے ان کو کہ بہت اچھا کیے تم لوگ صحیح کرے بہت صحیح کیے تم لوگ دنیا میں طب تم خالدین اباؤ دیکھو اس کا بدلہ دیکھ لو ہمیں کی زندگی تم کو ملے گی جنت میں تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ان نیکیوں کا بدلہ یہ ہے کہ انسان سلامتی اور سلام کے ساتھ جنت میں جائے گا چار نیکیوں کا اہتمام اس حدیث میں جو آئی ہیں ان کو ہم کو کرنا چاہیے اللہ رب سے دعا ہے کہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائیں اور جو باتیں حدیثوں میں آئی ہیں جو اعلیٰ اخلاق کی باتیں ہوئی ہیں ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اکو الحادا اللہ علی وعلی وعلی وعلی وعلی وعلی جزاکم الله خیرن شیخن الفاضل و بارک فیکم و تقبل جہودکم و زادکم عجل و فضل و نفع بکم الاسلام والمسلمین اللہ تبارک و سے دعا ہے کہ ہم تمام کو میں اخلاق اور تمام شرائع اسلام پر عمل کرنے کی توفیق بخشے اور اس کی برقص سے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں انشاء اللہ آئندہ ہفتے آج جی جمعہ کے دن سعودی عرب کے وقت کے حساب سے پانچ بجے شام اور انڈیا کے ٹائم کے حساب سے ساڑھے سات بجے پھر ملاقات ہوگی اور یہاں اذان ہو گئی ہے اس لیے مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ